يا نور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ چار سو انیس صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنصورہ صفحہ ایک سو شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری رضبی زیائی دامد برکاتہم العلیہ علیہ ایک درود پاک نبی فرماتے ہیں محمد کلما غفل عن کلا الغافلون اس کی فضیلت اب سماعت فرمائیے کسی شخص نے حضرت سیدنا امام شافعی علیہ علی رحمت اللہ کافی کو بعد انتقال خواب میں دیکھا اور حال پوچھا فرمایا اللہ تعالی نے اس درود پاک کی برکت سے میری بخشش فرما دی سبحان اللہ عشرۂ مغفرت ہے درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں انشاءاللہ اللہ وہ مالک و مولا وہ رحمان و رحیم و کریم جلا جلال ہماری مقصد فرما دے گا یہ درود پاک بھی پڑھنے میں پڑھاتا ہوں اللہم صلی محمد قلما ذكرہ الذاکرون وصل على محمد قلما غفل عن ذکرہ الغافلون صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ درود پاک مدنی پنچ سورہ میں عبدالل صلوات علیہ السیدی سعادات کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے ابھی آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہاں سے آپ دیکھ لیجیے مدنی پنسورا کا صفحہ نمبر ہے ایک سو اڑسٹھ فیضان سنت جو دعوت اسلامی کی درسی کتاب ہے بالخصوص اس سے درس دیا جاتا ہے اور بالعموم امیر سنت کے رسائل وغیرہ سے کتب سے فیضان سنت جدید تخری شدہ صفا نمبر پانچ سو انسٹھ لکھا ہے ایک بزرگ کو انتقال کے بعد کس نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ عدا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کہا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی اور فلاں صاحب کے محل کے برابر میں مجھے محل عطا فرمایا حالانکہ میں ان کے مقابلے میں زیادہ عبادت گزار تھا لیکن وہ مجھ سے سبقت لے گئے وجہ کیا ہوئی ان میں ایک خاص عادت تھی جو مجھ میں نہ تھی وہ یہ کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے یا عزوجل گزشتہ موجودہ اور آئندہ کے سب مسلمانوں کی مغفرت فرما الہی ہی پیارے کا سب کی مو تیرت پریم اباب خدا خوف آتا ہے ادابے نی ہم کو خدا خوف آتا ہے سلو الحبیب صد اللہ تعالی علی محمد ولی و صاحبی وبارکہ وسلم اس میٹھی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین فیضان عشرائے مغفرت سلسلے میں حاضری ہے عشرائے مغفرت ہے یوں تو ماہ رمضان میں ہر گھڑی ہر لمحہ بے شمار گناہ گاروں کی پروردگار جو کہ ستار و غفار ہے عز و جل اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے نظر بالخصوص دوسرا عشرہ ماہ رمضان المبارک کے پہلے دس دن یہ ہے اشرائے رحمت اور دوسرے دس دن یہ ہے اشرائع مغفرت اور آخری دس دن یا نو دن یہ ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ تو عشرائے مغفرت چل رہا ہے تو اسباب مغفرت بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی بہت سارے اسباب ہیں کچھ اسباب اس میں سے بیان کیے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ بھی مغفرت کے اسباب میں سے بلکہ اس کی بڑی فضیلت ہے بڑا اس کا درجہ ہے دیکھیے آپ نے ابھی حکایت سنی کہ وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ میری عبادت زیادہ تھی مگر فلاں صاحب جو ہیں وہ مجھ سے سبقت لے گئے اس وجہ سے کہ وہ جو مسلمان گزر چکے یعنی جن کا انتقال ہو گیا زندہ ہیں جو آئندہ قیامت تک آئیں گے وہ سب کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے سارے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور فائدہ اس میں ہمارا ہی جتنے مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے اتنی تعداد میں ہمیں نیکیاں حاصل ہوں گی جی ہاں جامع صغیر حدیث نمبر آٹھ ہزار چار سو انیس حضور انور شافع محشر مدینہ کے تاجور بزن رب اکبر غیبوں سے باخبر محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی تمام مسلمان مرد و عورتوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے اللہ ازل اس کے لیے ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے سبحان اللہ علا ہی پیارے سب کی اباب نس کو خدایا خوف آتا ہے ہمین سلو صلی اللہ تعالی محمد وبارک و و وسلم کروڑوں مسلمان اس وقت حیات ہیں اور کروڑوں اربوں دنیا سے گزر چکے اور نہ جانے کتنے مسلمان قیامت تک پیدا ہوں گے سبحان اللہ رب کی رحمت پر جھوم جائیے اربوں کھرموں نیکیاں کمانے کا آسان نسخہ مل گیا اگر ہم ساری امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ اجزا وجل اربوں خربوں نیکیوں کا خزانہ ملے گا آئیے ہاتھ و ہاتھ مومنین و مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ڈیروں ڈھیر نیکیاں ہاتھ آئیں گی سلا تو السلام علی رسول اللہ علی حبیب اللہ آپ بھی پڑھ لیجیے ولی کل لی مقت مینوں مقتمینہ سلاد السلام علی قیا نبی اللہ علیحبی قیا نور اللہ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ اللہجل میری اور ہر مومن و مومنہ کی مغفرت فرما آمین اس دعا کو عربی میں بھی پڑھ سکتے ہیں اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی مادری زبان ہے اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں تو اسے یاد کر لیجیے اور پانچوں نمازوں کے بعد اسے پڑھنے کی عادت بنا لیجیے سبیب صلی اللہ تعال علمد و وبارک وسلم پیارے آکا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کی شہزادی کے بارے میں سماعت فرمائیے کہ آپ کس قدر مسلمانوں کے لیے دعا فرمایا کرتی تھی چنانچہ مدارج البوا میں شیخ عبدالحق الحق محدودی سے دلوی اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں نورِ نظر مصطفیٰ دلبر علی المرتضی راحت فاطمہ تزہرہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ ماجدہ سعیدہ فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا رات کو مسجد بیت کی محراب میں نماز پڑھتی رہتی ہوں. یاد رکھیے کہ گھر کے اندر مستحب ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ مخصوص کر لی جائے اور بہتر ہے کہ ذرا اس کو اونچا کر لیا جائے اور نماز وغیرہ وہاں پڑھی جائے اسے کہتے مسجد بیت نماز پڑھنے وغیرہ کے لیے مخصوص عبادت کے لیے جگہ مخصوص کرنا تو آکا کی شاہزادی امام حسن مشتبہ سید الاسیہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں رات مسجد بیت کی محراب میں نماز پڑھتی رہتی یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتی اپنی ذات مبارکہ کے لیے کوئی دعا نہ فرماتی ارض کی امام حسن مشتبہ فرما رہے ہیں یاری جان کیا وجہ ہے آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی فرمایا پہلے پڑوس ہے پھر گھر سرحان اللہ جن کا نام رکھے بی فاتی ماں جو خواتین عالم میں ہے زلی س ظاہی بہرا جان آتی کو سلا مستفا جان راہمت پیلاک سلام صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک علیہ السلام تو مسلمانوں کے لیے جو مسلمان فوت ہو گئے زندہ ہیں قیامت تک آئیں گے مرد و عورت ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے اس سے کثیر نیکیاں ہاتھ آئیں گی مگر ایک مسئلہ یہاں ذہن نشین کر لیجئے دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتوبۃ المدینہ کی مطبوعہ تین سو اٹھارہ پر مشتمل کتاب فضائل دعا صفح دو سو چھ اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں یہ دعا کرنا یا اللہ عزا وجل سب مسلمانوں کے سب گنا بخش دے یہ جائز نہیں اس طرح یہ دعا کرنا یا اللہ عز و جل سب مسلمانوں کو دوزخ سے آزاد فرما یہ دعا مانگنا بھی جائز نہیں جی ہاں کیوں یہ طے شدہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان اپنے گناہوں کی پاداش میں داخل جہنم ضرور ہوں گے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے ہاں یہ ضرور ہے مسلمان جو جہنم میں داخل کیے جائیں گے ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے گناہوں کی سزا پانے کے بعد مارا اللہ تعالی کے کرم سے یا اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاط سے یا شہید حاجی حافظ عالم صحادی ولی وغیرہ کی شفاط سے بخشے جائیں گے تو مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے مگر یہ کہ سب مسلمانوں کے سب گناہ معاف ہو جائیں سب مسلمان دوزق سے آزاد ہو جائیں یہ دعا نہیں کرنی چاہیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل جو مسلمان فوت ہو چکے جو زندہ ہیں جو قیامت تک آئیں گے سب کی مقصرت فرما دیں اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت بڑی بہت بڑی بہت ہی بڑی ہے. جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے اللہ تبارہ و تعالی کے فضل و کرم کے دروازے بند نہیں ہو جاتے کھلے رہتے ہیں چنانچہ نماز کے احکام یہ میرے شیخ طریقت کی کتاب ہے جس میں بارہ رسائل ہیں نماز کا طریقہ ہے وضو کا طریقہ ہے غسل کا طریقہ ہے تیمم کا طریقہ ہے مسافر کی نماز قزا نمازوں کا بیان وہ مدنی وسیعت نامہ نہ جانے کیا کچھ امیر سنت نے اس میں عطا فرمایا ہے تو ایک رسالہ اس میں ہے فاتحہ کا طریقہ اس میں شرح الصدور کے حوالے سے لکھا ہے اللہ تعالی کے نبی حضرت سیدنا ار میا البی جینا ولی سلاطلام کچھ ایسی قبروں کے قریب سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا بارہ ماہ کے بعد پھر جب وہیں سے گزر ہوا تو اب ان قبور سے عذاب ختم ہو چکا تھا اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ اجدا کیا وجہ ہے پہلے ان کو عذاب ہو رہا تھا اب ختم ہو گیا آواز آئی اے ارمیا ان کے کفن پھٹ گئے بال بکھر گئے قبریں مٹ گئیں تو میں نے ان پر رحم کیا اور ایسے لوگوں پر میں رحم ہی کیا کرتا ہوں فضلوں لوک محمد آلہ و صاحب ہی وبارک وسلم مسلمانوں کے لیے دعا کرنا بالخصوص فوت شدہ مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کی بھی کیا خوب فضیلت ہے چنانچہ طبرانی اوسط جلد ایک صفحہ پانچ سو نو حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اناسی مدینی کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار بڑھاتائے پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے مغفرت نشان میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی جب نکلے گی تو بے گنا ہوگی کیونکہ میری امت مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے تو دعا کرتے رہنا چاہیے فوج شدہ مسلمانوں کے لیے اپنی عزیزوں کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے اور جب ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو کوئی ہمارے لیے بھی دعا کر دے گا شرب الایمان جلد چھ صفحہ دو سو تین حدیث سات ہزار نو سو پانچ سرکاری نامدار صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا ارشاد مشکبار بار مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانندے وہ شدت سے انتظار کرتا ہے منتظر رہتا ہے کہ باپ ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے جب کسی کی دعا سے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا معافی دنیا معافیا کا کیا مطلب ہے دنیا اور اس میں دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے تو جب اسے دعا کسی کی پہنچتی ہے تو مردے کے نزدیک وہ دعا دنیا و معافی سے بہتر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانی دتا فرماتا ہے زندوں کا ہدیہ ہدیہ یعنی توحفہ گفٹ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے باپ زندہ تھا ہم ہاتھ پیر دباتے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے جائز ہاں میں جائز بات میں کھلا پلا کر اس کی خدمت کرتے اس کو کپڑے بنوا کر دیتے ماں کی خدمت کرتے بھائی کی خدمت کرتے دوست کا خیال رکھتے اب وہ دنیا سے گزر گئے اب ان کو کھلا نہیں سکتے ان کو پہنا نہیں سکتے ان کے ہاتھ پیر نہیں دبا سکتے اب کیا کریں اب یہ کریں کہ ان کو توحفہ بھیجیں کیا توحفہ بھیجیں دعائے مغفرت کا ان کے لیے دعائیں استغفار کرتے رہیں دعائیں بخشش کرتے رہیں کچھ پڑھ کر اس سال ثواب کرتے رہیں فرض کا ثواب بھی سال کیا جا سکتا ہے واجب کا ثواب بھی سال کیا جا سکتا ہے سنت کا ثواب بھی سال کیا جا سکتا ہے قرآن پاک پڑھیں اس کا ثواب اثال کیا, کیا جا سکتا ہے نماز کا ثواب روزے کا ثواب درود پاک کا ثواب سبحان اللہ کا ثواب تو جو بھی نیکی کریں اس کو اسال کر دیں تو اللہ تبارہ کا واطع کی جانب سے اسے پہنچایا جاتا ہے تو اپنے عزیزوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے شرح سدور میں ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی کہا ہاں اللہ کی قسم وہ دعا نورانی لباس کی صورت میں آتی اور ہم اسے پہن لیتے ہیں اور شرح سدور میں ہی ہے جب کوئی شخص میت کو اصال ثواب کرتا ہے تو جبریلی امی علی السلام اس سے نورانی تباہ میں تباہ تھال میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں قبر والے یہ توحفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے قبول کر یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے اور اس قبر والے کے پڑوسی اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں شفیع مجرمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفرات نشان جو قبرستان سے گزرا سورہ فاتحہ سور اخلاص یعنی قلح اللہ شریف صور تقاصر اللہ کمتقاصرحطر تم المقابر یہ سورت اس نے پڑھی پھر دعا مانگی یا اللہ اجزا وجل میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا سوا مسلمان مرد عورت دونوں کو پہنچا تو وہ قبر والے وہ تمام قبرستان والے قیامت کے روز اس اس ثواب کرنے والے کے سفارش ہوں گے سبحان اللہ اسی طرح قبرستان میں جا کر گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھ کر مردوں کو اس کا سال ثواب کیا کریں اس کی فضیلت یہ ہے کہ مردوں کی تعداد کے برابر اس ثواب کرنے والے کو اس کا عجر ملے گا حضرت سیم و حماد مکی علیہ رحمت اللہ علیہ کبھی فرماتے ہیں یہ بھی شرح و صدور کی روایت ہے میں ایک رات مکہ مکرمہ سعود اللہ شرفا و تعزیمہ کے قبرستان میں گیا اور سو گیا کیا دیکھتا ہوں قبر والے حلکہ در درہلکا کھڑے ہیں میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا قائم ہو گئی کہا نہیں بات یہ ہے ایک مسلمان بھائی نے سر اخلاص پڑھ کر ہم کو اسال اس ثواب کیا وہ ثواب ہم ایک سال سے آپس میں تقسیم کر رہے ہیں سبحان اللہ سبران اللہ اور وہ اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں جن کے والدین والد والدہ یا دونوں دنیا سے فوت ہو گئے انہیں چاہیے کہ ان کی طرف سے غفلت نہ کریں ان کے لیے صالح ثواب کریں اور اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ماں یا باپ کی قبر پر حاضری بھی دیں مثال ثواب بھی کریں ماں یا باپ کی قبر پر حاضری دینے کی تو بہت ہی زبردست فضیلتیں کنزر اقمال حدیث نمبر 45536 جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے حج مقبول کے برابر ثواب پائے اور جو بکثرت ان کی یعنی والد یا والدہ کی قبر کی زیارت کرتا ہو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے جب اس کا انتقال ہوگا تو دار قطنی حدیث نمبر دو سو جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے ان کی یعنی ماں باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا اور اس سے حج کرنے والے کو مزید دس حج کا ثواب ملے گا اب حج بدل وغیرہ کے تفصیلی احکام امیر علیہ سنت کی کتاب رفیق الحرمین سے آپ دیکھ کر اس کا معلوم کر لیجئے شعب المان حدیث نمبر سات ہزار نو سو گیارہ جب تم میں سے کوئی کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا اور اس کے یعنی خیرات کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی کنزل امال حدیث نمبر پینتالیس ہزار پانچ سو بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے تو اس کا رزق قطر ہو جاتا ہے ایک اور حدیث پاک سنیے جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین پڑے بخش دیا جائے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اوہ مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کا سلسلہ ہمیں جاری رکھنا چاہیے آئیے اسلم میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں رضول قرآن کا مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالی میں قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی اس کا پیغام دوسروں کو پہنچانے کی اگر ہم پڑھے ہوئے تو دوسروں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے بچوں کو قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے انہیں حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے انہیں عالم دین بنانے کی توفیق عطا فرمائے رضول قرآن کا مہینہ ہے تل قدر سوریہ قدر میں یہ ارشاد ہوا برل پارہ اٹھائیس سوریہ خشر آیت نمبر دس ارشاد ہوتا ہے جے اوین یق یون رین سب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 مفسر قرآن مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعمی علیہ رحمۃ اللہ کبی کی فرماتے ہیں اس میں مفتی صاحب تمام صحابہ و انصار اور سلف صالحین کو اے ہمارے ڈب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے مان لائے ہم سے پہلے ماننا لائے کون صحابہ انصار سلف صالحیم مفتی صاحب فرماتے ہیں اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کریں سلف کے لیے بھی دعا کریں ہم سے پہلے جو مسلمان گزر گئے ان کے لیے بھی دعا کریں نمبر دو بزرگان دین رحمہ المبین خصوصاً صحابہ و اہل بیت کے لیے عرف ختم نیاز فاتحہ اعلی چیزیں ہیں مفتی صاحب فرما رہے ہیں عرف کرنا ختم دلانا نیاز کرنا فاتحہ کرنا اعلیٰ چیزیں ہیں کہ ان میں ان بزرگوں کے لیے دعا ہے تو اشرائے مغفرت جاری و ساری ہے اللہ تعالی ہمیں بے حساب بخش دے قیامت کے روز ہمارے اعمال نہ تو لے جائیں ہم سے پوچھ گچھ نہ بے سبب مولا تعالی ہمیں بخش دے اس کی رحمت کے خزانے بہت بڑے اس کی جنت بہت وسیع اس کی رحمت بہت وسیع ہے تو اشرائے مغفرت اسباب مغفرت میں سے ہے کہ مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے تو ماہر رمضان کسرت سے اپنے لیے دعا کیجیے اس میں دعائیں روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں روزہ دار کی دعاؤں پر تو پانی کی مچھلیاں افطار تک دعائیں کرتی ہیں تو دعائیں کفرت سے کیجئے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو مسلمان گزر گئے موجود ہیں قیامت تک آئیں گے سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیے تو لینا کے عمل مالا تولینش میں بدل یارب ہوم او فیرت یار بجا ہند نبی امین صلی اللہ علیہ